پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچت ہے تو ہمیں بلاتا ہے پھر جب اسے ہم اپنی پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان میں بہتوں کو علم نہ ہو